السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن فلا هادي له اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده بعد بن خیر الحدیث کتاب اللہ ویڈیو محمد ہر قسم کی ہمدو ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ توحید و شرک پہ لکھی جانے والی مشہور و معروف کتاب القواعد الاربع اس پہ کئی دنوں سے درس چل رہے ہیں اس کتاب میں کتاب کے معلف نے چار ایسے اصول اور ضابطے بتائے ہیں جن کے ذریعے انسان شرک سے بچ سکتا ہے کیونکہ شرک سے تب ہی آپ بچ سکتے ہیں جب آپ کو شرک کی پہچان ہو عام طور پہ کلما پڑھنے والے مسلمان جب شرک کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمتے ہیں کہ شرک والی ایتے ہمارے بارے میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرک والی ایتیں شاید صرف ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو اللہ کے ساتھ بتوں کو مورتیوں کو شریک بناتے تھے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ نبیوں کو شریک بناتے تھے علیہ مسلط وسلم اور ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک بناتے تھے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بناتے تھے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ سالحین کو اولیاء کو شریک بناتے تھے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ سورج چاند کو شریک بناتے تھے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ درختوں اور پتھروں کو شریک بناتے تھے شرک والی ایتے ان سب کے لیے ہے اللہ کے ساتھ آپ کسی کو بھی شریک کریں وہ شرک ہے چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی ولی ہو شرک شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکو کرنا مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اور کسی کا طواف کرنا کسی قبر کا کسی بٹ کا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک کہلاتی ہیں اور ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے مؤلف نے جب یہ بتایا کہ نبی علی اللہ کے زمانے کے لوگ ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دلیل بھی بتا دوں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ فلسطوں کو شریک بناتے تھے اور وہ ایت میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پڑی ہے پھر انہوں نے دلیل دی کہ وہ لوگ نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے اور وہ ایت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے عیسی علیہ اصلاۃ اسلام اور ان کی والدہ والی اور آج ہے صالحین والی ویسے تو صالحین کی دلیل وہ ایت بھی ہے جس میں عیسی علیہ السلاط اسلام کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے رودے قیامت عیسی علی اصلاۃ اسلام سے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو ہمیں اللہ کے ساتھ شریک بناؤ اب عیسی علیہ السلاط اسلام کیا ہے اللہ کے نبی اور ان کی والدہ اللہ کی ولی ہے نئے خاتون ہیں صالحین میں سے ہیں تو اسے پتا چلا کہ لوگ نبیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے اور صالحین اور اولیاء کو بھی اور اولیاء اور صالحین کے بارے میں ایک ایت الگ سے بھی مؤلف لے کر آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رحمتا ان آداب ربی کا کان محدور کل آپ کہہ دیں کہ ادینی انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے عبادت کا حقدار گمان کر رکھا ہے رکو سعیدے کا حقدار گمان کر رکھا ہے انہیں پکارو فلاں تم انہیں جتنا بھی پکار لو وہ تم سے کوئی بھی مصیبت اور تکلیف دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ کے سوا جو اولیاء ہیں اللہ کے سوا جو, جو سالین تم نے پکڑ رکھے ہیں جن جن کے اوپر تمہیں سہارا ہے جن کا دامن تم نے پکڑ رکھا ہے اور آج کی زبان میں کہوں تو جن کی تم نے بیعت کر رکھی ہے انہیں جتنا بھی پکار لو جتنے بھی سعدے کر لو جتنے بھی رکوع کر لو جتنی بھی عبادت کر لو تم سے کوئی بھی تکلیف دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ کہتے ہیں بلکہ ولا تحویلا تکلیف دور کرنا تو بات کی بات ہے تم سے تکلیف اٹھا کے کسی اور کے اوپر کسی منت... اور کی طرح منتقل کر دیں کسی اور کے اوپر لاد دیں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پکارنا اس کو چاہیے جو تنہا نفع و نقصان کا مالک ہے جو حاجت روا ہے جو مشکل کشاہ ہے اور جنہیں تم پکارتے ہو ان کا یہ حال ہے کہ اللہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا یہ حال ہے کہ خجور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی دیکھی ہے میرے بھائیو خجور کھائی ہے بھائی کہتے ہیں خجور کے اندر کیا ہوتی ہے گٹھلی جب آپ کھجور کھا لیتے ہیں نیچے گٹھلی رہ جاتی ہے تو گٹھلی کے اوپر ایک بریک سا دھاگا سا ہوتا ہے غور کریں گے تو نظر آئے گا ورنہ نظر نہیں آئے گا اللہ کہتے ہیں جن کو اللہ میرے سوا پکارتے ہو یہ نفع و نقصان کے مالک کیا ہوں گے یہ انسانوں کے مالک کیا ہوں گے جنوں کے مالک کیا ہوں گے جانوروں کے مالک کیا ہوں گے درختوں کے مالک کیا ہوں گے باغوں کے مالک کیا ہوں گے ایک باغ کے بھی مالک نہیں ہیں کھجور کے ایک باغ کے بھی مالک نہیں ہیں کھجور کی ایک کہنی کے مالک نہیں ہیں کھجور کے خوشے کے مالک نہیں ہیں بلکہ ایک کھجور کے مالک نہیں ہیں بلکہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے لفافے اور داغے کے بھی مالک نہیں ہیں انہیں پکارتے ہو ان تدملہ اسماعد عقم اگر انہیں پکاروں تمہاری پکار نہیں سنتے مزاروں پہ درباروں پہ درگاہوں پہ خانقاہوں میں جا کر یہ دعویٰ کرنے والوں کہ یہ بیٹا دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے تم کہتے ہو تین کلو کا بیٹا دیتے ہیں چار کلو کا بیٹا دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سے کوئی بیٹا مانگ رہا ہے وہ مان دفل تمہاری دعا سے پکار سے غافل ہیں بے خبر ہیں چاہے وہ شیخ عبدالکار جیلانی رحمہ اللہ ہوں چاہے لاہور کے بزرگ ہوں چاہے ملتان کے بزرگ ہوں چاہے اجمیر والے ہوں کوئی بھی ہوں سب ایک ہیں اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو تو جو نفع و نقصان کا مالک ہے جو خالق ہے جو رزق دیتا ہے جس نے اولاد دی ہے جس نے والدین دیے ہیں جس نے بہن بھائی دیے ہیں جس نے گھر دیا ہے وہی حقدار ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور دعا عبادت ہے افسوس سب ہوتا ہے جب شرک سے روکتے ہیں کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے مصیبت کے وقت کسی پکارتے ہو گئے طور پہ مصیبت کے وقت غبانہ طور پہ پکارنا یہ عبادت ہے نبی علی اچلاط اسلام فرماتے ہیں ابو دعود ترمدی وغیرہ کی روایت ہے ابن مادا کی روایت ہے کہ دعا ہو عبادا کے دعا عبادت ہے دعا کیا ہے میرے بھائیوں دعا عبادت ہے جب آپ نبی علی اچلاط اسلام کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رودے قیامت ہماری شفاعت کیجئے گا یہ آپ عبادت کر رہے ہیں نبی علی اللہ رودے کے آمد کریں گے یہ بات برحق ہے ہمارا ایمان ہے آپ شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں شفاعت کا مالک کون ہے اللہ, اللہ سے سوال کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کی رودے قیامت نبی علی اللہ تو اسلام کریں گے آپ سے شفاعت کا سوال ہے نہیں کرنا آپ کو نہیں پکارنا نہ بیٹا لینے کے لیے نہ رزق لینے کے لیے نہ شفاعت لینے کے لیے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہمیں معلوم ہے آپ کے پاس وہ کتابیں ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آئیں تو ادب و احترام سے آپ سے درخواست کریں کہ ہماری کی کیجیے گا میرے بھائی پکارنا پکارنا ہے چاہے بیٹا لینے کے لیے پکاریں چاہے شفا لینے کے لیے پکاریں چاہے شفات لینے کے لیے پکاریں. پکارنا کس کو ہے میرے بھائیوں اہل مکہ بھی تو یہی کہتے تھے وہ اقوال انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں سفارش کے نام پہ بھی فوت شدگان کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الادین او اقرب وہ ارجن اور احمد ان آداب ربی کا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں جن کو اللہ کے سوا کیا کرتے ہیں یدع پکارتے ہیں ان کا کیا حال ہے وہ خود اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کے قریب ہو جائیں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خود اصلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور وہ ارجون رحمت وہ رب کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں وہ خوف انزاب رب کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں ان اور ربی کا کا تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اسے اس ڈرنا چاہیے اسے اس ڈرتے رہنا چاہیے امامی مسلم رحمہ اللہ اس عید کی تفسیر میں روید کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے جن کی با... کن کی عبادت کرتے تھے جنوں کی یہ جن بھی بوتے اور جن بوتے ہیں میرے بھائیو تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کی عبادت کریں گائے کی عبادت کرنا گائے کو پکارنا یہ بھی شرک ہے کسی جن کو پکارنا یہ بھی شرک ہے فریشے کو پکارنا یہ بھی شرک ہے ولی کو پکارنا بھی شرک ہے اور انبیاء کلام علیہ مثلاۃ اسلام کو پکارنا بھی شرک ہے بغداد والے بزرگ کو پکارنا بھی شرک ہے شرک شرک ہے میرے بھائیو تو عبداللہ ابھی مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کئی عرب لوگ جنوں کو پکارتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے جبکہ جنوں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور رب کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا یہ حال ہے کہ وہ تو اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سا عمل کریں کون سا کیا کریں عمل کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں یہ نیکمال جو ہیں یہ وسیلہ ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیکمال کیا میرے وسیلہ وسیلہ ہے میرے بھائیوں وسیلہ ہے نماز وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے روزے وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے حج وسیلہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے عمرہ وسیلہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں نیکمال بجا لائی اس کے بعد کتاب کے معلوم کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ درختوں کی اور پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے ان کو بھی اللہ کا شریک بناتے تھے اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے سورہ ندم میں منا تاریخر کہ آپ نے دیکھا ہے لات کو کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے عزا کو کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے تیسرے معبود منات کو تو یہ لات ازا اور یہ لادزا اور منات یہ تین تھے جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک چلاتے تھے ان میں سے عزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ درخت تھا بہرحال یہ پتھر یا درخت تھے جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا مکہ والے ان کو پکارتے تھے طائف والے ان کو پکارتے تھے مدینہ والے ان کو پکارتے تھے لات جو ہے اس کا بت کہتے ہیں طائف میں تھا عزا کا بت جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا وادی میں تھا اور یہ جو ملات ہے اس کا بدھ جو تھا وہ قدید نامی جگہ پہ تھا تو یہ تین بدھ تھے جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک چھڑاتے تھے ان کے پاس آ کے بکرے ذبا کرتے تھے ان کے پاس آ کے سیدا کرتے تھے ان کے پاس آ کے رکو کرتے, کرتے تھے انہیں پکارتے تھے اور لات جو ہے میرے بھائیو یہ اگر پتھر تھا تو اس کے پیچھے شخصیت تھی پہلے بتا چکا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نما فرماتے ہیں کا نا لات کیا تھا راجولن کیا مطلب آدمی تھا یہ ایک آدمی تھا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا ہاتھ کے دوران حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا جب فوت ہو گیا اس کے نام پہ یادگار کیمپ ہو گئی اس کی مورتی گڑ لی گئی بت بنا لیا گیا تو جب وہاں پہ وہ آتے تھے تو ان کا مقصد وہ شخصیت تھی جو فوت ہو چکی ہے اور یہی کچھ آج کلمہ پڑنے والے مسلمان درگاہوں پہ خانقاہوں پہ مزاروں پہ درباروں پہ کر رہے ہیں شیخ ابد الکار جلانی رحم اللہ کی قبر پہ آتے ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو قبر منصوبہ وہاں پہ آتے ہیں وہ ان کی قبر ہے یا نہیں وہ الگ موضوع ہے لیکن وہاں پہ آتے ہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی طرح منسوب جو درگاہیں ہیں وہاں پہ آتے ہیں اور وہ سمتے ہیں کہ ہم ان قبروں پہ آ کے جب سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بکرے ذبا کرتے ہیں تو اس سے جناب حسین خوش ہو جائیں گے جناب علی خوش ہو جائیں گے پھر وہ اللہ سے بات کریں گے اور اللہ سے ہمیں اولاد لے کر دیں گے رزق لے کر دیں گے شفا لے کر دیں گے اور ہماری شفات کریں گے میرے بھائیو یہ شرک ہے آئیے ایک اور حدیث سنیے جسے امام ترمدی راہی مح اللہ روایت کرتے ہیں اور اسے بیان کرنے والے صحابی کے نام ہے ابو واقع اللہ صحابی کے نام کیا میرے بھائیوں ہر آدمی ذرا آباد نکال کے یہ نام لے یہ حدیث میں نے آپ کو یاد کروانی ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے صحابی کے نام کیا ہے ابو واقع السی کیا نام ہے صحابی کے نام کیا ابو واقع اللہ بڑی اہم حدیث بیان کرنے لگے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آج کئی لوگ مزاروں پہ درباروں پہ خانقاہوں پہ آ کے داغے لڑکاتے ہیں کپڑے لڑکاتے ہیں برکت کے طور پہ اور نمک اٹھاتے ہیں تیل اٹھاتے ہیں برکت کے طور پہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پہلی قومیں کیا کرتی تھی اور انہیں شریعت نے شرک قرار دیا ہے ابو واقد کہتے ہیں حرج نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہ ہم نبی علی السلاۃسلام کے ساتھ مکہ سے نکلے اور ہنین جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا سن سن آٹھ ہجری کا واقعہ ہے جب مکہ فتح کیا مکہ فتح ہوا مسلمان مکہ کے حکمران ٹھہرے آپ کو اطلاعات ملی کہ طائف کے لوگ حوازن قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ساتیں کر رہے ہیں فوج اکٹھی کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی علی اسلام کی یہ پالیسی ہوا کرتی تھی کہ پہلے اس کے دشمن حملہ ہاور ہو ہم اس کے گھر میں پہنچ کے اسے دپوچ لیں لڑائی ہماری زمین پہ نہ ہو ان کی زمین پہ ہو یہ بہت اہم پالیسی ہے بہت اہم سیاست ہے تو نبی علیہ نے اپنی مجاہدوں کو لیا دس ہزار صحابہ کرام وہ تھے جن کے ساتھ مل کے اپنے مکہ فتح کیا تھا دو ہزار نئے لوگ مکہ سے شامل ہو گئے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے نئے مسلمان نیو مسلم تو ابو واقع ایسی کہتے ہم ہو جا رہے تھے بےکرین اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ دو ہزار لوگ کیا تھے نئے نئے مسلمان تھے ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ابھی ہم کفر سے نکل کے اسلام کی طرف آئے تھے وہ لشرقین راستے میں ایک بیری کا درخت آیا وہ کن کا تھا لل کن کا تھا مشرقوں کا تھا کافروں کا تھا کیا کرتے تھے وہاں پہ آ کے اس بیری کے درخت کے اوپر اپنا اصلہ لڑکاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسلحہ لڑکائیں گے تو برکت مل جائے گی تلواریں جب درخت کے ساتھ لگیں گی تو درخت سے کیا ملے گی برکت ملے گی تلوار صحیح معنوں میں کام کرے گی یہ برکت کا چکر تھا اور یہ درخت کافروں کا تھا اب یا کفون اس درست کے پاس وہ مجاور بن کے بیٹھتے تھے اعتکاف کرتے تھے سجادہ نشین بن کے بیٹھ جاتے تھے وہی اسلحہ تہم اپنا اسلحہ اپنی تلواریں اپنی نیزے اور اپنی زرہ وغیرہ اس کے ساتھ لڑکاتے تھے یوقار اللہ دات ووات اس بیری کے درست کو کہتے تھے ذات و انوات کہ یہ وہ بیری ہے جس پہ لوگ اپنا اسلحہ وغیرہ لڑکاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی آج برکت کا چکر عام ہے ابھی آپ عمرے کے لیے آئے ہیں آپ دیکھیں گے بہت سے بھائی مس نبی کے دروازے کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں کیا جی کیا ہوا جی برکت مل گئی ہے مسنبی کے ستون کو ہاتھ لگائیں گے اور پھر اپنے چہرے پہ لگائیں گے کیا ہوا جی برکت مل گئی ہے اپنا روال لگائیں گے کس کو کعبہ کی دیوار کو کابا کے کو کیا ہوا جی برکت مل گئی ہے یہ برکت کا چکر ہے یہ تو وہ مقامات ہیں جو واقعی عظیم مقام ہیں اور یہی کام لوگ درباروں مزاروں خانقاہوں درگاہوں پہ کر رہے ہیں تو ابو واقع کہتے ہیں صاحبی کے نام کیا ہے ابو واقع کہتے ہیں لا بشدرا ایک درخت کے پاس سے ہم گزرے ایک اور درخت کے پاس سے ہم گزرے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اہلہ کے رسول اد الواف کمال کے رسول جیسے کافروں کا وہ بیلی کا درخت ہے اس کے اوپر اصلہ لڑکاتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں کوئی ایک درخت آپ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں اللہ اکبر سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا نبی علیہ اصلاۃ اسلام اگر ان کا مطالبہ مان کر کوئی درخت مقرر کر دیتے تو کیا وہ عام درخت ہوتا خاص ہوتا اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے خاص ہوتا کہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے لیکن نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے ان کا مطالبہ سن کے کیا کہا آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اس موقع پہ کیوں کہا آپ نے اس موقع پہ یہ الفاظ کیوں کہ عربی حضرات جب کسی بات پہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس موقع پہ یا کہتے ہیں سبحان اللہ یا کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مجھے تمہارے مطالبے پہ حیرانگی ہے مسلمان ہو کر ایسا مطالبہ کر رہے ہو اور مسلمان ہو کر ایسا مطالبہ کر رہے ہو جو کام ہندو مندر میں کرے وہی مسلمان درگاہ پہ کرے جو عیسائی کام چرچ میں کرے وہی مسلمان خان پہ کرے تو فرق کیا ہے ہندو بھی یہ کہے مندر میں گیا تھا تو بیٹا ملا ہے عیسائی کہے چرچ میں گیا تھا تو بیٹا ملا ہے مسلمان کہے کہ فلاں دربار پہ گیا تھا تو بیٹا ملا ہے فرق کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر پھر آپ نے کہا انہ سنن یہ پہلی قوموں کے طریقے ہیں جن پہ تم چل رہے ہو آپ ڈانٹ رہے ہیں حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہا قل تم ولدی نفسی بی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نبی علی صلاح نے کس کی قسم اٹھائی کیا کبھی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سر کی قسم نبی علی الصلاۃ السلام نے کبھی صحابہ کرام سے کہا ہو میری قسم اٹھایا کرو یا آپ نے خود کبھی اپنی قسم اٹھائی ہو آپ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اس کی قسم اٹھایا کرو اللہ کی افسوس ہے مسلمان پہ آج قسم اٹھاتا ہے کبھی کعبہ کی کبھی دربار کی کبھی پیر کی کبھی ماں کی کبھی باپ کی کبھی دھرتی کی کبھی ملک کی میرے بھائیو یہ ساری قسمیں شرک ہیں قسم اٹھانی جائز ہے تو ایک اللہ کی آپ کا فرمان ہے من حلف غیر اللہ فقد اچرکا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کعبہ کی قسم اٹھائی ناراض ہو گئے کعبہ میرے بھائیو کعبہ اللہ کا سب سے عظیم گر رب کعبہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں کعبہ کی نہیں کعبہ مخلوق ہے رب کعبہ خالق ہے اس کی قسم اٹھا سکتے ہیں نبی علیہ السلط اسلام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے آپ کے رب کی قسم اٹھانا جائز ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ولدی نفسی بیادی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کل تم کما خالت بنو اسرائیل موسا تم نے تو ویسا مطالبہ کیا ہے جیسا مطالبہ یہودیوں نے موسا علیہ اسلام سے کیا تھا جیسا مطالبہ بنی اسرائیل نے موسا علیہ اسلام سے کیا تھا کیا مطالبہ تھا کمالحم علیہ یہودیوں نے موسا علیہ اسلام سے کہا تھا کہ موسا یہ دیکھیے ان لوگوں کے کتنے معبود ہیں اتنے سارے ان کے معبود ہیں آپ ہمارا کوئی ایک معبود تو مقرر کر دیں کیسا مطالبہ ہے میرے بھائیوں آپ سوئے ہوئے مجھے لگتا ہے آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی کیا معبود مقرر کیا جاتا ہے یہ معبود وہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے جس کو ہم معبود مقرر کریں وہ معبود کیا ہوا جس کی درگاہ ہم بنائیں جس کی خانقاہ ہم بنائیں وہ معبود کیا ہوا وہ مشکل خشاہ کیسے ہو گیا وہ حادثت روا کیسے ہو گیا بنی اسرائیل اور یہودی ان لوگوں کو فرعون اور فرعون کی قوم نے غلام بنا رکھا تھا مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا موسا علیہ اسلاط اسلام کو سبب بنایا موسا علیہ اصلاۃ اسلام نے ان لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نکالا وہاں سے نکلے رات کے اندھیرے میں فرعون اور اس کی قوم نے تعاقب کیا پیچھا کیا آگے پہنچے تو آگے سمندر تھا پیچھے فرعون کا لشکر تھا کہنے لگے موسا کیا بنے گا کیا بنے گا آگے سمندر ہے پیچھے فرحن ہے ڈر گئے موسیٰ علیہ اسلام نے کیا کہا تھا ڈرو نہیں انبی ربی دین میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میرے لیے راستہ نکالے گا پھر اللہ کے حکم سے موسا علیہ اسلات اسلام نے سمندر میں جب اپنا عصا مارا تو سمندر میں راستے بن گئے سمندر جس کا کام ہے ڈبونا غرق کرنا اس نے موسا علیہ اسلام کی قوم کے لیے راستے بنا دیے انہوں نے بڑی آسانی سے سمندر کراس کر لیا میرے بھائیوں سال ہا سال سے فی اس کی قوم کے غلام بنے چلے آ رہے تھے فی اس کی قوم ان پہ ظلم کرتی تھی ان سے کام لیتی تھی ان کو نوکر بنا رکھا تھا اب اللہ نے ان کو آزادی دی سمندر میں راستہ بنایا ان کے دشمن فرعون کو غر کر دیا وہ پیچھے سے جب آئے اس راستے پہ چلے تو اللہ نے فرعون کو بھی غر کیا اس کے ساتھیوں کو بھی غر کیا اس کی فوج کو غر کیا اب چاہیے یہ تھا کہ موسا علیہ السلام کی قوم کیا کرتی موسا علیہ اسلام سے کہتی موسا ہمیں بتائیے ہم رب کا شکریہ کیسے ادا کریں پوری زندگی ہم رب کے رب کا شکر ادا کرنے میں گزار دیں گے لیکن اتنے ظالم تھے کہ جب سمندر کراس کر کے آگے آئے دیکھا لوگ شرک کر رہے ہیں کوئی بچڑے کی عبادت کر رہا ہے کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے ان سے متصر ہو کے کہنے لگے موساگی دیکھیے ان کے کتنے معبود ہیں ایک معبود تمہارا بھی مقرر کر دیں یہ مشرق کی عقل ہوتی ہے میرے بھائیو یہ مشرق کی عقل ایسے ہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ رب جس نے فرون تمہارے دشمن کو غر کیا جس رب نے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنائے اس کو چھوڑ کے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے مبود مکر کر دیں اور میرے بھائی ایک اور بات پہ غور کریں ذرا دھیان سے اللہ کے لیے غور کریں کہ یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نبی علی سعد اسلام کے ساتھی جو مکہ سے آئے تھے کیا انہوں نے کہا تھا کہ بیری کا دست مقرر کر دیں ہم اصلہ لڑکا سکیں یا یہ کہا تھا کہ بیری کو معبود بنا دیں انہوں نے کہا تھا ایک بیری کا دست مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم اصلہ لڑکا لیا کریں گے برکت ملا کرے گی وہ دست برکت دیا کرے گا نبی علیہ السلاد اسلام نے ان یہودیوں سے نبی علیسلام نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تمہارا مطالبہ یہودیوں کی طرح ہے حالانکہ یہودیوں نے تو صاف صاف کہا تھا معبود مقرر کر دیں انہوں نے صاف صاف نہیں کہا تھا لیکن نتیجہ وہی وہ تھا جب آپ کسی درخت میں امیدیں لگائیں کہ یہ مشکل کشا ہے یہ برکت ڈالے گا یہ فائدہ دے گا تو گویا کہ آپ نے اسے معبود بنا لیا جب یہ امیدیں درخت کے ساتھ لگائی جائیں تو وہ معبود ہیں قبر کے ساتھ لگائی جائیں تو قبر مابوط بن چکی ہے میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں محلے والوں کو سمجھائیں ترمدی شریف کی حدیث ہے یہ سعودی حکومت نے نہیں بنائی سعودی علماء کے نے نہیں بنائی ترمدی شریف آپ کے ملک میں آپ کے ملک کے مدرسوں میں موجود ہے کتب خانوں میں موجود ہے نبی علیہ صاحب اسلام کی حادیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ صحابہ کلام نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا نئے صحابہ کلام نے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے پاس اتنی معلومات نہیں تھی جتنی پرانے صحابہ کلام کے پاس تھی صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک درخت مقرر کر دیں جس پہ ہم اصل لڑکایا کریں گے تاکہ برکت ہو اور اس کے پاس ہم بیٹھ جایا کریں گے مجاور بن کر تو آپ نے کہا تمہارا مطالبہ کن کی طرح ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک معبود مقرر کر دیں تو میرے بھائیو آپ برکت کے لیے کسی درخت کو مقرر کریں اپنی طرف سے یا قبر کو مقرر کریں درگاہ کو مقرر کریں یہ مطالبہ یہودیوں کے مطالبے کی طرح ہے اور یہ شرک کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے تو میرے بھائیو اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شرک کے مسائل کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے ورنہ بہت سے توحید والے مسلمان جو خود مزاروں پہ نہیں جاتے درگاہوں پہ نہیں جانتے لیکن ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ جو جاتے ہیں وہ کیا جرم کر رہے ہیں بس اتنا پتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں کیوں غلط ہے کس لیے غلط ہے وجہ کیا ہے وجہ اس حدیث نے بتا دی ہے کہ یہ اس کو معبود بنانے کے مترادف ہے میرے بھائیو اسی لیے یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا بخاری شریف کی حدیث حیدر سے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک اللہ اکبر کس رفت سے کہا جو جنت سے آیا ہے کس پتھر سے کہا ہے جو کہاں سے آیا ہے جنت سے آیا ہے جس کو نبی علی اسلام نے بوسا دیا ہے کہا تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے پھر بوسا مجھے کیوں دے رہے ہو اگر نبی علی السلاۃ اسلام نے تمہیں بوسا نہ دیا ہوتا میں نے نہیں دینا تھا چاہے جنت سے آئے ہو اس کا مطلب یہ نکلا کہ چاہے تم جنت سے آئے ہو میں بوسا اس لیے نہیں دے رہا کہ تم جنت سے آئے ہو اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جنتی پتھر کو بھی بوسا اس لیے نہیں دیں گے کہ جنت سے آیا ہے اس لیے دیں گے کہ ہمارے نبی آ رہی اسلام نے کام کیا ہے ہم آپ کے پیروکار ہیں جو آپ نے کیا کریں گے جو آپ نے نہیں کیا نہیں کریں گے اور یہاں پہ جناب عمر فاروق نے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا سمجھا دیا مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ حضرسد کو بوسا اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے دیا ہے آپ نے نہ دیا ہوتا تو نہیں دینا تھا تو کعبہ کی دیواروں کو آپ نے بوسا دیا نہیں ہم دیں گے نہیں, نہیں دیں گے کعبہ کے باقی کونے رکنے یمانی اور ادھر والے دو حتیم کے پاس دو کونے ہیں انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بوسا نہیں دیا ہم نہیں دیں گے رکنے یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا ہم ہاتھ لگائیں گے ہم آپ کے پیروکار ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں جو آپ نے کیا کریں گے جو آپ نے نہیں کیا نہیں کریں گے میرے بھائیو اس کا نام دین ہے امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں ابن وزال قرطبی اپنی کتاب البدا میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھے نماز پڑھائی لوگوں کو راستے میں ہے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد دیکھا میرے بھائیوں توجہ سے ذرا نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ باغ کر ایک سیڈ پہ جا رہے ہیں ایک جانب جا رہے ہیں عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ یہ کیوں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں بتایا گیا مسجد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یعتون فی کہ امیر المنی یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلاط والسلام نے کبھی نماز پڑھی تھی یہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں کہاں پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں پہ کس نے نماز پڑی تھی نبی علی صد نے میرے بھائیو مسئلہ دھیان سے سنیے گا جناب عمر فاروق نے کیا کہا کہ مجھے بھی جگہ دکھاؤ تاکہ میں بھی وہاں نماز پڑھوں کہا تم سے پہلی تو میں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی یہ کو وہاں بھی نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے ہیں عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ مسرات اسلام کے قدموں کے نشانات کو عبادت گاہ بنا لیا تھا نالین پاک والے سن لیں نارائن پاک والے رویت دھیان سے سنیں جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے قدموں کے نشانات کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا وہ وہاں پہ چرچ بناتے تھے وہ وہاں پہ عبادت خانہ بناتے تھے جہاں پہ نبیوں کے پاؤں لگے ہوتے تھے اس وجہ سے تم سے پہلی کوم ہلاک ہو گئی اس کے بعد کیا کہا کہا جس جگہ پہ نبی علی اصلاح اسلام نے نماز پڑھی ہے راستے میں وہاں پہ اگر تمہاری نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم پڑھ لو ورنہ خصوصی طور پہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہ جاؤ مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں عمر فروخ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا سمجھیے گا میرے بھائیو کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نبی و اشلاطلام خصوصی طور پہ گئے ارادہ تنگ گئے قصدن گئے وہاں پہ ہم قصدن جائیں گے تو آپ کی سنت پہ عمل کریں گے ثواب ملے گا کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ کسدن نہیں گئے اراداتن نہیں گئے گزر رہے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا وہاں پہ آپ نے نماز پڑھ لی اب وہاں پہ آپ اراداتن نہیں گئے ہم ارادہ تن جائیں گے تو آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے نہیں سمجھ سکے میرے بھائیوں مسجد نوی میں آپ نے نمازیں ارادن پڑھی ہیں کہ اچانک پڑھی ہیں ارادہ تن مشرقہ میں آپ نے نمازیں کس دن پڑھی ہیں اسپیشلی یہاں سے جاتے تھے ہر ہفتے ایک بار مشرقہ میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے تابا میں نمازیں آپ نے ارادہ تن پڑھی ہیں وہاں پہ پڑھیں گے آپ کی سنت پہ عمل کریں گے سوا ملے گا لیکن مکہ مدینہ کے ماں بہن جا رہے ہیں کہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں راستے میں ٹائم ہو گیا آپ نے نماز پڑھ لی وہاں پہ اس جگہ کو آپ نے اہمیت نہیں دی چونکہ وہاں نماز کا ٹائم ہوا تھا اس لیے ہم نے پڑھ لی اب ہم جائیں گے سوچ کے جی میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے جہاں پہ نبی نے نماز پڑھی تھی یہ ہم آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے میرے بھائی دین میں یہ احتیاط ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارا عقیدہ ٹھیک کر رہے ہیں کبھی حضرت اسمد کے پاس کھڑے ہو کے اور کبھی اس جگہ کے پاس کھڑے ہو کے جہاں پہ آپ نے نماز پڑی ہے ارادہ کیے بغیر کثر کیے بغیر اور یہی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ کھولیے بخاری شریف وہ درخت جس کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی وہ کس نے کٹوایا تھا سعودی حکومت نے جی لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت سارے پرانے نشانات ختم کر رہی ہے میرے بھائیوں اس چیز کا آغاز کس نے کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کلام نے آپ کے پاک ہاتھوں پہ بیٹھ کی تھی کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ لوگ آسا آسا اسی درخت کو متبرک جاننے لگیں گے اور یہاں پہ کل کو تلوار لڑکائیں گے کپڑے لڑکائیں گے چیزیں لڑکائیں گے تو میرے بھائیو اس لیے انہوں نے اس رفت کو کاٹ دیا جو بعد میں شرک کا سبب بننے والا تھا آج آپ لوگ مدینہ کی ذاتوں پہ جا رہے ہیں اور گائیڈ بھی آپ کو بسوں میں ویسے ہی ملتے ہیں جو کبھی مٹی بیچ رہے ہوتے ہیں جی خاکے شفاہ ہے سو سو ریال لائیے میرے بھائیو اتنے پیسے فالتو ہیں مجھے جمع کرا دیں یہ کیا ہے آپ مٹی خرید رہے ہیں آپ مسلمان ہیں مسلمان کیا مدینہ کی مٹی نفع و نقصان کی مالک ہے تو پھر لوگ آپ کو کیوں لوٹ رہے ہیں کیا آپ سمجھدار نہیں ہیں اور پھر جہاں پہ زیارتیں کروانے والے آپ کو کہتے ہیں سجدہ کرو سجدہ کر دیتے ہیں آپ نفل پڑھو نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیے مدینہ میں وہ مقامات جن کی زیارت کرنا دین کے عین مطابق ہے سوال ملنے کی امید ہے وہ پانچ مقامات ہیں کتنے ہیں میرے بھائیوں پانچ اور آپ نے تو ہو سکتا ہے پچاس زیارتیں کر لی ہوں کتنے مقامات ہیں پانچ نمبر ایک مسجد نبی جس کے بارے میں آپ علیہ اصلاح و اسلام فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے کتنی نمازوں سے میں پچاس ہزار نہیں کہہ رہا کیا کہہ رہا ہوں ہزار کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن کے آئے ہیں پنجا ہزار ستر والے بھی ہیں میرے بھائی دیکھیے دونوں روایتیں موجود ہیں ایک ہزار والی بھی پچاس ہزار والی بھی ایک ہزار والی بخاری شریف میں آتی ہے کہاں آتی ہے اور وہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ دیکھیے وہ لکھی ہوئی یہ ایک ہزار والی روایت ہے پچاس ہزار والی روایت جو ہے بخاری شریف میں نہیں آتی اور آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی سب احادیث شکو شبہ سے بالاتر ہیں وہ ابن ماجہ میں آتی ہے پچاس ہزار والی اور ابن ماجہ بھی حدیث کی بہت عمدہ کتاب ہے میرے بھائیوں اس میں اکثر احادیث صحیح ہے لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں اور یہ روایت جو پچاس ہزار والی ہے اگر پوری آپ سنیں گے تو آپ بھی مان جائیں گے واقعی ضعیف ہے مجھے بتائیے ذرا آپ بتائیے مسجد نبوی میں آپ نے سن رکھا ہے جی پچاس ہزار اور مسجد میں جی پچیس کتنا پچیس ہزار, پچیس ہزار پچیس ہزار اور یہ جو روایت ہے مسجد نبوی کی پچاس ہزار والی اس میں تو آیا کہ مسجد کا بھی پچاس ہزار ہے اگر اس روایت کو ماننا ہے تو پورا مانیں جبکہ اس روایت کے راویوں میں ایک آدمی ہے جو نامعلوم قسم کا ہے دیکھے میرے بھائیو جب بھی کوئی محدث امام بخاری ہو امام مسلم ہو امام ادھ ہو ترمدی ہو ابن ماجہ ہو جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث لے کر آتے ہیں ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے امام بخاری نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے بعد میں آئے ہیں مسلم موجود تھے بعد میں آئے ہیں تو اس لیے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے حدیث کہاں سے لی ہے اگر پورا حوالہ نہیں دیں گے امام بخاری کہہ دیں یہ حدیث ہے یہ نہ بتائیں کہاں سے لی ہے ہم نہیں مانیں گے حالانکہ امام بخاری بہت بڑے امام ہیں لیکن یہ ایک اصول کی بات ہے تو امام بخاری کو ہر حدیث سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں سے لی تھی انہوں نے اپنے اس سے لی تھی اس نے اس سے لی تھی اس نے اس صحابی سے لی تھی اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی تھی اب یہی روایت لے لیں پچاس ہزار والی امام ابن ماجہ دو سو تہتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں کب فوت ہوئے ہیں کب فوت ہوئے ہیں اور نبی علیہ اسات اسلام کب فوت ہوئے ہیں سن گیارہ کو مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کب فوت ہوئے ہیں تو کتنا فاصلہ ہے ابن ماجہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان جی دو سو ساٹھ سالوں سے زیادہ کا ہے اب امام ابن ماجا بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے ہم ایسے نہیں مانیں گے امام ابن ماجا کی کتاب آپ کھول کر دیکھیں ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے حدیث کہاں سے لی ہے اب یہ پچاس ہزار والی روایت جب آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی اپنے استاد ہشام بن عمار سے کس سے لی اور ہشام بن عمار میرے استاد کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ حدیث لی ہے ابو الخطاب اد سے ابول خطاب دمسکی کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے روزیک سے روزیک کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے انص نے مال کر اللہ علیہ سے انص نے مالک کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے نبی علی اسلاتو السلام سے اب اب چیکنگ ہوگی اب کیا ہوگا چیکنگ ہوگی کہ یہ آدمی جو آپ نے بتائی ہے یہ کیسے تھے ابول خطاب دمسکی کی چیکنگ کی باری آئی تو پتا چلا یہ آدمی ملنی راہ جا کے کون ہے کون نہیں ہے نہ پتا اس کے استاد کون ہیں نہ پتا اس کے شاگرد کون ہیں اس کا حافظہ کیسا تھا سچ بولنے والا تھا جھوٹ بولنے والا تھا متقی پرہیزگار تھا فاسکو فادر تھا نامعلوم آدمی ہے رویت کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا اب الخطاب دمشقی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے روزیک سے لی ہے روزیک نصب نے مالک سے لی ہے وہ اچھے لوگ ہیں اوپر جا کے لیکن پہلے پتا تو چلے کہ واقعی اوپر سے آئی ہے تو ابوالخطاب دمشقی کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف قرار پائی کیا, کیا, کیا, کیا قرار پائی اور بخاری کی جو روایت ہے اسے خوشبہ سے بالاتر ہے تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مشق نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد سے ایک ہزار نمازیں بہتر ہے تو مدینہ کی زیارتیں پہلے نمبر پہ مشق نبوی دوسرے نمبر پہ مشد آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں وضو کرے ابن مادہ کی حدیث ہے جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد کبا میں آ کے کوئی نماز پڑھے کیا پڑھے کوئی نماز زور کی ہے اثر کی ہے تیت المسجد ہے وضو کی رکھتے ہیں کوئی نماز پڑھے اسے ایک عمرے کی طرح ثواب ملے گا کتنی زیارتیں ہو گئیں دو تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں نبی علیہ و اسلام کی قبر کے پاس آئیں ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ میرا درود آپ تک پہنچتا ہے میرا سلام فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں کون پہنچاتے ہیں جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں آتا ہے اور وہاں پہ آپ کو پکارنا نہیں ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنی یہ سوچ کر کے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا تو قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے یہ عقیدہ بتیہ عقیدہ ہے اللہ سے دعا کریں مسجد میں آ کر نہ آپ کو پکارنا ہے نہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کی جائیں تو زیادہ قبول ہوتی ہیں صرف دو دو سلام پڑھ کر واپس مسجد میں آ جائیں جناب صدیق رضی اللہ عنہ پہ سلام کہیں السلام علی کے یا عبا بکر جناب فاروق کو سلام کہیں اسلام علی کے یا عمر کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو سلامتی کون بھیجے گا کون نازل کرے گا اللہ نازل کرے گا کتنی صدارتی ہو گئی تین چوتھے نمبر پہ بقی قبرستان میں آئیں کون سا قبرستان جسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں جنت البکی آپ بھی سچے ہیں آپ بھی سچے ہیں آپ کہتے ہوں گے کہ جب پاک پتن کا دروازہ بہشتی دروازہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں میرے بھائی قرآن پاک کی کسی ایسے نبی علی اخلاط اسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ قبرستان جنتی قبرستان ہے عقیدت کے نام پہ جو مرضی کرتے جائیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اللہ کو کل کیا جواب دیں گے ہاں یہ قبرستان عظیم ہے نبی علیہ اخلاط اسلام اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہاں بہت سے صحابہ کرام مجمون ہیں لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ جنتی ہے وہ جنت ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے صحابہ کلام اس قبرستان کو کیا کہتے تھے بقی قبرستان کیا کہتے تھے بقی. یا کہتے تھے بقی الرکت بس تو یہاں پہ آئیں اور آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑے اور جو وہاں پہ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کریں کیا کرنا ہے ان سے نہیں ان کے لیے دعا کریں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے تنہائی میں سوچیں تصور کریں کہ اگر یہ لوگ موت سے نہیں بچ سکے تو میں کیسے بچ سکتا ہوں قبرستان میں آنے کا یہ مقصد بتایا ہے نبی علیہ اثرات اسلام نے کہ قبروں کی زیادہ کیا کرو یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں آخت یاد دلاتی ہیں کتنی زیارتیں ہو گئیں پانچویں نمبر پہ شوہدائے عہد کا قبرستان کون سا شہدائے اہود کا قبرستان وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جو شہداء مدفون ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں نبی علیت اسلام وہاں پہ گئے تھے تو میرے بھائی یہ پانچ جارتے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ مسجد کے یہ سوچ کر کہ وہاں پہ ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا صحابہ کلام نماز پڑھ رہے تھے مقتدی بھی صحابہ کلام تھے امام بھی صحابی تھا نبی علی صاحت اسلام نہیں تھے نماز کے دوران کو بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے وہ نماز میں گھوم گئے قبلہ تبدیل کر لیا آپ دیکھنے جا رہے کون سی جگہ تھی گنا نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ کر جائیں کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا الگ سے ثواب ملے گا اس مسجد کی کوئی خاص حیثیت ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ ہے مدینہ کی وہ زیارتیں جنہیں آپ شری زیارتیں کہہ سکتے ہیں رب العالمین ہم سب کو ایسے عبادت کرنے کی توفیق نہایت فرمائے کہ جو عبادت اللہ کے ہاں قبول